سور نمل نام دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں وادن نمل کا ذکر آیا ہے سورت کا نام اسی سے ماخوذ ہے یعنی وہ سورت جس میں نمل کا قصہ مذکور ہے یا جس میں نمل کا لفظ وارد ہوا ہے زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان مکہ کے دور متوسط کی صورتوں سے پوری مشابہت رکھتا ہے اور اس کی تائید روایات سے بھی ہوتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے سورہ شعرا نازل ہوئی پھر النمل اور پھر القصص موضوع اور مباحث یہ سورت دو خطبوں پر مشتمل ہے پہلا خطبہ آغاز سورت سے چوتھے رکو کے خاتمے تک ہے اور دوسرا خطبہ پانچویں رکو کی ابتدا سے سورت کے اختتام تک پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی بشارتوں کے مستحق بھی صرف وہی لوگ ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں بھی اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کریں لیکن اس راہ پر آنے اور چلنے میں جو چیز سب سے بڑھ کر مانے ہوتی ہے وہ انکار آخرت ہے کیونکہ یہ آدمی کو غیر ذمےدار بندۂ نفس اور فریفتہ, بن اور, فریفتہ ح... اور فریفتہ حیات دنیا بنا دیتا ہے جس کے بعد آدمی کا خدا کے آگے جھکنا اور اپنے نفس کی خواہشات پر اخلاقی پابندیاں برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا اس تمہید کے بعد تین قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں اس کے بعد اس تمہید کے بعد تین قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں ایک نمونہ فرون اور سرداران قوم سمود اور سرکشان قوم لوت کا ہے جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجتن نفس کی بندگی سے تعمیر ہوئی تھی یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے یہ الٹے ان لوگوں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو خیر اور کے جنہوں نے ان کو خیر اور اصلاح کی طرف بلایا انہوں نے اپنی ان بدکاریوں انہوں نے اپنی ان بدکاریوں پر بھی پورا اصرار کیا جن کا گھناؤنا پن کسی صاحب عقل انسان سے پوشیدہ نہیں ہے انہیں عذاب الٰہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی ہوش نہ آیا دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے جن کو خدا نے دولت حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہ دیکھ س... کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے لیکن اس سب کے باوجود چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دے سمجھتے تھے اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی تا... خدا کی عطا سے حاصل ہے اس لیے ان کا سر ہر وقت منعم حقیقی کے آگے جھکا رہتا تھا اور کبر نفس کا کوئی ادنا شائبہ تک ان کی سیرت اور کردار میں نہ پایا جاتا تھا تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں جن چیزوں کے بل پر کوئی انسان گمنڈ کر سکتا ہے وہ سرداران قریش کی بنسبت لاکھوں درجے زیادہ اسے حاصل تھیں۔ پھر وہ ایک مشرق قوم سے تعلق رکھتی تھی تقلید آبائی کی بنا پر بھی اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے دین شرک کو چھوڑ کر دین توحید اختیار کرنا اس سے بہت زیادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی کیونکہ اس کی گمراہی محض ایک مشرک ماحول میں آنکھیں کھولنے کی وجہ سے تھی نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہ تھا خدا کے حضور جواب دہی کے احساس سے اس کا ضمیر فارغ نہ تھا دوسرے خطبے میں سب سے پہلے کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارے کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوال کیا گیا ہے کہ بتاؤ یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو یا اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعوت اس قرآن میں تمہیں دی جا رہی ہے اس کے بعد کفار کے اصل مرض پر انگلی رکھتی گئی ہے جس چیز نے ان کو اندھا بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے وہ دراصل آخرت کا انکار ہے اسی چیز نے ان کے لیے زندگی کے کسی مسئلے میں بھی کوئی سنجیدگی باقی نہیں چھوڑی ہے کیونکہ جب ان کے نزدیک آخر کار سب کچھ مٹی ہو جانا ہے اور حیات دنیا کی اس ساری تگود کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی کے لیے پھر حق اور باطل سب یکساں ہیں اس کے لیے اس سوال میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ اس کا نظام حیات راستی پر قائم ہے یا نا راستی پر لیکن اس بحث سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جب یہ لوگ غفلت میں مگن ہیں تو انہیں دعوت دینا بیکار ہے بلکہ در اصل اس سے مقصود سونے والوں کو جھنجوڑ کر جگانا ہے اس لیے چھٹے اور ساتویں رکو میں پے در پے وہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو لوگوں میں آخرت کا احساس بیدار کریں اس سے غفلت برتنے کے نتائج پر متنبہ کریں اور انہیں اس کی آمد کا اس طرح یقین دلائیں جس طرح ایک آدمی اپنی آنکھوں دیکھی بات کا اس شخص کو یقین دلاتا ہے جس نے اسے نہیں دیکھا ہے خاتمہ کلام میں قرآن کی اصل دعوت یعنی خدا واحد کی بندگی کی دعوت نہایت مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسے قبول کرنا تمہارے اپنے لیے نافے اور اسے رد کرنا تمہارے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے اسے ماننے کے لیے اگر خدا کی وہ نشانیاں دیکھنے کا انتظار کرو گے جن کے سامنے آ جانے کے بعد مانے بغیر چارہ نہ رہے گا تو یاد رکھو کہ وہ فیصلے کا وقت ہوگا اس وقت ماننے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك القرآن وکتاب مبین اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی یعنی اس کتاب کی آیات جو اپنی تعلیمات اور اپنے احکام اور ہدایات کو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 يقيمون الصلاة الزكاة وهم هم يوقنون جو نماز قائم کرتے اور زکوۃ دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں ان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 اور اے نبی بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو اب پالم سلی اہلی انسٹون سچی خم منها بخبر او آتيكم انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو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 یا موسی انهُ انا الله العزیز الحکیم اے موسی میں ہوں اللہ زبردست اور دانا و الق عصاک فلما راها تهتز کاننھا جا اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی جوہی کے موسا نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اے موسا ڈرو نہیں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 تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں جی بک خوج بھائی بو ام غیر فیتیسن فراؤ نو قومی ان قوم فی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں فرون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں فلما جاءتهم آیات قالوا هذا سحر مبین مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے وہ جہدی ہے فانظر كيف كان عاقبه المفسدين انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل سے ان کے قائل ہو چکے تھے اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد فضلنا على كثير من عباده المؤمنين دوسری طرف ہم نے داود و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی سنئی من وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء نم پیپر يا کل اُوہل مل في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 و انني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون میں ان لوگوں کی طرف ایک hadiah بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں پل جسل من کال ات مون بل سم اتنی علوم فم اتنی عل خی رو کل جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک خلنخرجنہ دلتوں سوا سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف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 مستفند فَضْلِ گم سبلی ربی کالہ گم سبلی ربی لیبل أَمْ امبر وم شَكَرَ نم يَشْكُرُ نفسی ومن فإن جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں جو ہی کے سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے نکروا لها عرشها ننظر ام تکون من لا سلیمان نے کہا اب اس موقع کا ذکر شروع ہوتا ہے جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئی انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھے وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے جت کا مسلم ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سرے اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے جو اوساف اور حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے ان کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں محض ایک سلطنت کے فرما نہیں ہیں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 دھی وكشفت عن ساقيها قال سا صرح ممرد من کوری قالت رب ظلمت نفسی واسلمت مع رب العالمين اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسن لولا تستغفرون اللہ لعلكم ترحمون سالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے قالوا بك و بمن معك قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے سالح نے جواب دیا تمہارے نیکو بد شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے وَكَانَ فِي اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے کالو تک <تصفيق> <تصفيق> انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم سالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے جس کو قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کو حق پہنچتا تھا یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی کفار قریش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعوی لے کر اٹھیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے ہم بالکل سچ کہتے ہیں مکرو مکرو مکرم یش یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی پکنا پب تمریم انم ہوں اجمائ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں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 سورہ ان کبوت آیت 29 میں بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں یہ برا کام کرتے تھے لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءً بل تم قوم تجہر کیا تمہارا یہی چلن ہے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 لمرأته قدرناها من الغابرین آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجوز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے تیہ کر دیا تھا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے اللہ خیونک اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں جز بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے سم اب زلل کم سم ام بتنا بتم بھی حد بہ جم تم بھی تجاؤں گا بل کو می دلوم بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں جالل اور جال کل جالل جال مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 شی فسم خلف الام اللہ علم کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اَمَّنْ ام يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَا ومن يرسل بشراً يدي رحمته اللہ تعالى اللہ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اَعْلَاهُمْ مع اللَّهُ قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا عیادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے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 اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں خوجو یہ منکرین کہتے ہیں کیا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباؤ اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں قل سیروا فی الارض کیف كان عاقبت المجرمین کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ کرو نتل و تم سو د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 رشکت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَإنَّ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو واضح کتاب سے مراد ہے نوشتہ تقدیر اندل قرآن اسرولا اختلف یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا یعنی قریش کے کفار اور اہل ایمان کے درمیان اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے الحق تلمبی پس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو یقیناً تم سریح حق پر ہوسم ادا مدبری تم مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی ایسے لوگوں کو جن کے ضمیر مر چکے ہیں اور جن میں زد اور ہٹ دھرمی اور رسم پرستی نے حق و باطل کا فرق سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑی نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں وما انت دل بول لسلم اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو تم تو اپنی بات انہیں لوگوں کو سنا سکتے ہو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 اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان لوگوں کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہیں انل منکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالی ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جن سے حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے دا بتم منل ارد کے الفاظ میں دونوں مانوں کا احتمال ہے اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا رہا کسی جانور کا انسانوں سے انسانوں کی زبان میں کلام کرنا تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے نتخ کی طاقت بخش سکتا ہے قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور ہی کو نطق بخشے گا مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی جیسا کہ قرآن میں بتصریح بیان ہوا ہے یعنی سورہ حام میم سجدہ آیات بیس اور اکیس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 درجہ بہ درجہ مرتب کیا جائے گا تم تم یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے الملو قومی کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے دَاخِرِينَ اور کیا گزرے گی اس روز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 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمع ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اُڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو من فله منها وهم من فزع يومئذ آمنون جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر سلا ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے امن جا سی اچھوت ہوں جوں فن ہل تجن علم کم تم تامروں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 کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں وقول الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ان سے کہو تعریف الله کے لیے ہے ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان آمال سے جو تم لوگ کرتے ہو